وہ ہر دن کو اور وہ تیز تیز اس گمان کے ساتھ چل پڑی کہ وہ صدقہ نہ دینے پر قادر ہیں